بسم اللہ الرحمن الرحمۃ اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ محمد مکتب حضرت سکنس میں موجود تمام خوران اور باقی تمام سامعین خبران کو سلام عرص کرتے ہیں فکر الحمد سلسلہ درس باب و درس نمبر چھیاسی اور پیج نمبر ستانوے اور اٹھانوے اس کے درس کے اندر ہیں فرحان گرام یہ باب و کا آخری درس ہے درس نمبر چھیاسی چھیاسی درسوں میں یہ باب کلیئر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے باب و کا درس کل تینتیس درسوں میں باب و تحرت کلیئر ہوا تھا اور دونوں ملا کر آج الحمد ایک سو انیس درسوں میں یہ دو باپ کلیئر ہو رہا ہے میں آپ سب کو جنہوں نے اندروز کو پابندی سے سنی ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ اسلام کے اندر جو دو باپ جو ہر مسلمان مقلف کو پڑھنا جاننا سمجھنا ضروری ہے اور اپنی زندگی میں کی جانے والی عبادتوں کو ان کی مطابق کرنا ان میں سے یہ دو باپ سب سے زیادہ اہم جو ہمیں ہر چوبیس گھنٹہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ طہارت کا آپ کو صحیح ہو آپ کا غوصل منہ پاکی نا پاکی کا آپ کو صحیح علم ہو اور ساتھ کے آپ کی نماز جو دین کا ستون ہے یہ جو ہے اس باپ کے احکامات کو پڑھے بغیر صحیح طریقے سے سمجھے بغیر آپ نہیں ستون کو قائم نہیں کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس نماز کو صحیح پابندی سے پڑھتے رہیں گے یقیناً اس کے دین کا ایک اللہ سے قرب کا بہترین نظریہ اور وسیلہ اور گناہوں سے فسق و حجور اور بحائی سے گناہوں سے بچانے کا قرآنی نسخے کے مطابق ان نسلاتن حلفاشائے و والمنکر کے تعت نماز بحیائی اور منقرات سے گناہوں سے روکتی ہے یہ عظیم دو وسیلہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے ہاں جی کہ الحمد للہ امید کہ آپ لوگ ان مسائل کو جان کر سمجھ کر نماز کو جیسے ہی جیسے آپ نے ایسی قلاوت میں سیکھی ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں تو آج جو ہے یہ آخری دس باب و سلاد کا آپ لوگ مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے نماز ترق کرنے والے کے حوالے سے ہیں آفرمات اماں تارک و سلاط بہر حال وہ لوگ جو نماز کو ترق کرتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہاں جی فاحو عالیہ نعین اس کی دو لوگ دو قسمیں نہیں پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک ان ایک شخص عقل ہوش عوض سب کچھ صحیح ہو کے نہیں پڑتے ہیں دوسرا غیر و عقل دوسرا وہ جن کا عقل شلف ہو چکی ہیں ان کا عقیل کام نہیں کرتی ہیں ہاں جی فل و پس عقل من شخص جو ہے جو عقل ہوشناف نقصان سب کچھ سمجھنے والا اور بالغ و ہو بالغ بھی واقل ہو تو یہ شکص اجا تعلیٰ کا خمسہ سلواتین جب یہ چھوڑ دے پانچ وقت نمازیں یعنی پانچ وقت کی جو ایک دن کی جو نمازیں ہیں پانچ نمازیں وہ چھوڑ دیں متوالت مسلسل یعنی ایک دن کوئی نماز نہیں پڑھا پانچ وقت کا پانچ وقت میں سے نہ صبح نہ آصر نہ مغرب نہ اعشاء کوئی نماز سے نہیں پڑھا متعمدن امدن یعنی آمدن اس نے جو ہے نہیں پڑھا یعنی یہ نہیں کوئی عذر کی وجہ سے بیدار نہ خواب, خواب سے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں متعمدن عمدن بلا عظرم ما یہ ما جو ہے نگرے کے جس کے معنی کہ بل اب کسی قسم کی عزور کے عزور بہانے کے ہاں جی کوئی عزول بہانا اس کے پاس نہیں بس گھر میں بیٹھے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے اور نماز سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آدمی نماز کا منفری یا نماز کی فرضیت کا منفری یا نماز کو کہ انتہائی اس کی نظر میں بے, بے اہمیت سمجھتے ہوئے تو ایسے شخص پر وہ جب علیہ امام ہے تو وہ وحد کے امام میں اور وہ ساحر الحکام اسلام تمام عثمان اس حاکموں پہ واجب ہے یک تو اللہ اکبر اس انسان کو قتل کرے اس تاریخ سلاد کو قتل کرے ان لم یتب اگر وہ توبہ نہ کرے وہ ان تعبہ اور اگر وہ توبہ کرے اس کو توبہ کی دعوت دیں تو لا یا جوز و قاتل ہو پھر تو اس کا قاتل جائس نہیں ہے وہ بعد توبہ دیں اور توبہ کرنے کے بعد ان عاد دوبارہ پھر پلٹ آ جائیں اللہ تر کی صلاح نماز ترق کرنے پہ تو فیاقت پھر اس کو ہر صورت میں قتل کیا جائے گا اولا یش مو اور اس کا کوئی عز بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا میرے ذہن گرامی آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے بچے بالغ و عاقل ہے نماز نہیں پڑھتے آج کل ٹی وی پہ لگا رہتا ہے یا فیس بک پہ یا موبائل پہ لگا رہتے ہیں اور یا کسی اور اللہ میں گلی کوچوں میں خصوصاً لڑکے جو ہے اس میں زیادہ ہیں میں جہاں تک نظر آتا ہے تو یقیناً لڑکیاں جو ہے ماں باپ کے پاس ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے میں اتنی کوتا ہی نہیں کرتے کچھ نہ کچھ تو ضرور پر لیتے لڑکے اس میں زیادہ تر غافل نظر آتے ہیں تو یہ ہی ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر کے صاحبان تمیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں کر رہے کہ بہت بڑا گناہ کریں شری نوتا نگاس ہیں شاہ نے فرمائے فیاقت الوع کو قتل کریں ولا یس مو اب توبہ کرنے کے بعد دوبارہ نماز توڑنے سرمے اس کا کوئی عذر قبول نہ کرے کتنے سختی سے آؤ سمجھے آزان نماز کا طرح کرنا نماز نہیں پڑھنا پیاری نبی نے فرمایا نماز ایک مسلمان اور کافر کے بیچ کا جو ہے نشانی ہے جب میں نے فرمایا وہ فرق جو ایک مسلمان اور کافر میں ہے وہ نماز ہے کیونکہ باقی عبادتیں تو سال میں جیسے روزہ تو صرف سال میں ایک دفعہ ہے حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہے اس سے تو کسی کا مسلمان کافر ہونا پتہ نہیں چلتا ہے زکوٰۃ بھی مالداروں پر ہے غالبوں پر نہیں ہے تو سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں تو وہ کہاں سے دے گا لیکن جو چیز جو ہر مسلمان کو کرنا ہے اور اس میں ضعیف کمزور بوڑھا مرد عورت سب کے لیے جو عبادت آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ خود کے مسلمان ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں وہ نماز ہے جان کر تو اس میں نماز میں بہت زیادہ تاخیف کیا ہے چھوٹ ہرگز سے نہیں ہے ہمیں موت کے قریب ہو جائیں تو بھی نماز پڑھنا تمندر میں غرق ہو جائے تو بھی پانی آگ جل رہا ہے آگ لگ رہا ہے دشمن کا حملہ اور پھر بھی نماز کو پڑھ چلتے ہوئے پڑھیں باگتے ہوئے پڑھیں اشاروں میں پڑھیں ہر نماز کے رکت کے وجلے میں تجزیحاتیں آرویہ پڑھیں لیکن نماز معاف ہرگز سے نہیں ہیں ازاں گرامی اس وجہ سے یہ آپ کے روح کی بقا کا لے یہ روح کی بقا کا غذا ہے ہاں جی لٹکی غذا بقا کا غذا ہی لازمی واجبی غذا ونہ روح مردہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے مکمل پر دور ہو جاتے اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز کو پڑھیں اور غیر اللہ لا ہیں جو جس کا عقل نہیں ہیں ہے اللہ نہیں اس کے بھی دو قسمیں ہیں ایک من وہ لوگ ہیں لا یو فی کو وہ ٹھیک نہیں ہوتے فاقہ نہیں ہوتے نارمل حالت میں نہیں ہوتے فی وقت میں کسی بھی وقت کی چوبیس گھنٹہ ہمیشہ اسی اس کی مجنون کیفیت میں ہیں نہ جی بے, بے اخلیقی کی کیفیت میں اپنے آپ سے بے خبری کیفیت میں ومن من یوفیے کو دوسرا ہوئے جو کبھی افاقہ ہو جاتے ہیں فی بعض الاوقات بعض اوقات میں ان دن میں کبھی صحیح ہے بیمار کبھی ٹھیک ہے کبھی نارمل ہو جاتے ہیں کبھی پھر وہی جو ہے پاگل پانی اس پر مسلط ہو جاتی ہے وہی ایسا لو بعض اور بعض اوقات اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ ہم یہ دونوں پاگل شغل جو جس کا عقل ظاہر ہو چکی ہے لا الفان بھی صلاحت وہ نماز کے مقلف نہیں اور جو فرمانا ہے کبھی عقل جو ہے ہوش میں آ جاتے کبھی پھر پاگل پانی اس پر مسلط یہ ہے وہ ایک دن کے اندر مختلف حالتیں اگر ایک بندہ جو ہے سال میں چار مہینہ ٹھہرے رکھتے ہیں ایک دو مہینہ پاگل رہتے ہیں اس پر جن مہینوں میں صحیح اس پر نماز واجب ہے ہاں ایک دن صحیح رہتے ایک دن اگر پاگل اس پر مسلط جاتا جس دن صحیح اس دن واجب ہے ہمیں ایک ہی دن میں کئی حالتیں ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے صحیح پھر خراب پھر ہے اس کے لیے فرمایا چونکہ اس کا عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کو معاف فرمائے تو اس کے لیے نماز بھی مکلف نہیں ہے یہ دونوں کی مکالف نماز بھی نہیں وہ سارے عبادات دوسرے تمام عباداتوں کا بھی وہ مکلف نہیں ہے اب آخر فنماتے ہیں عقیل انسان کے سلب ہونے کی دو چیزیں ہیں سالب العقل عقیل انسان سے چھن جانے کا اس کو پاگل بن جانے کا دو وجہ ہے ام شدت دماغیت یا دماغ پہ آنے والے ایک دباؤ ہے ایک دماغی دباؤ ہے دماغ پر آنے والے من غلب سودا یہ حکیمی اصطلاح ہے انسان کے اندر جس طرح ہاں جس پہ مدد کر کے کا ہاں جی تو اس کے اندر جو ہے جب بھی زیادہ تر الٹی آتا رہتا ہے ہضمہ خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی فرماتے ہیں سودا بھی ان کے ایک اصطلاح ہے جسم کے اندر ایک ترکیبات میں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں سودا کے غلبہ سے اس کے دماغ پہ دباؤ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون صحیح نہیں چلتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہیں کہتے ہیں یا تو یہ شدت دماغی ہے جو ایک بیماری ہے اور نور یا وہ نور ہے اس نور کی وجہ سے یوں شرک و منصبہ جمالِ المولہ جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ترخت کے بزرگ اول اللہ ہی ہاں اور سچے مومنوں کے کبھی وہ ذکر فکر میں لگ جاتی ہیں تو ایک نور ہے جو طلوع ہوتی ہے جو ہاں روشن ہوتی ہے منصبحات یعنی تجلیات جمال مولا اللہ تعالیٰ کی جمال کے جانب سے جمال سے جو ہے والی اور تجلیات کی نور کی وجہ سے ہوتی ہے وہ دماغ وہ جو ہے عبادت میں مصروف ہے ایک تجلی الہی اس کے نور دیکھتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں فلاول پہلی صورت سے جو سودا کے غلبے سے جسم میں جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو گیا نظام جسم جو ہے خونی نظام یا کوئی اور نظام کچھ سے تو یوں جنون اس سے انسان سچ مچ پاگل ہو جاتا ہے اس کے نتیجہ پاگل پا نہیں وہ ثانی دوسرا جو اللہ کی جمال کے نور کی جو ہے تجلیات کے طلوع ہونے سے اس کے نور دیکھنے سے اس کے اوپر جو بے غفری کی اپنے آپ سے بے خبری کی کیفیت تاری ہوتی ہے ہاں جی تو وہ کیا ہے وہ ثانی دوسرا الجذبہ تو لطی یہ وہ باطنی ہے ہاں جی ایک جذبہ ہے ایک جذبہ ہے کہ جس کے بارے میں اللّہ احبربینہ جس کے بارے میں خبر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی نے فی خبر اپنے اپنی خبر میں نے اپنے حدیث میں آپ ایک حدیث آف اور متن جذبہ جذبات الحق حق سے عشق اور محبت کا ایک جذبہ جو ہے کبھی انسان کے اندر پویوں پویوں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ جذبہ جو ہے تواضِ عمل الصلین وہ ثواب اور عجل میں برابر ہے تواض مصاوی برابر عمل و سے مراد انسان اور جنات تمام انسان اور جنات کے عمل کے برابر اس کے ثواب اور عجل ہے وہ جذبہ جب انسان کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے علیہ السلام کے خندق میں ابن ابد عمر ابن ابدو کے سر پہ جو زخم لگایا کہ امان فرماء ضرورت علین امن الخند ہے افضل المنِ عبادت الصقین فرمایا ہاں جی خندہ کا دن عمر نازر کے سر پالین جو کیا وہ انسان و جنات کے عبادت سے افضل ہے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں اس جذبے سے بھی اس کے لاہے وجہ سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اچانک ہاں اور وہ نور دیکھنے کی وجہ سے تجلیات جمال لاہی کے تجلیات کے نور دہی وجہ سے امن حاضل جذبۂ اس جذبے سے بھی یہ تبعین ایک نوع مستی جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے ایک نشے کی کیفیت ظاہر ہو جاتے ہیں بسکران اور اس کا اس نشے کی کیفیت کا حادر ہونا اور اس کا اپنے آپ سے بے خبری کی کیفیت تعریف ہونا معمور اب اس کو معمور اللہ کی طرف سے بہتر کی صلات ہے اس وجہ سے وہ معمور نماز چھوڑنے کا لیے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ قول اللہ اللہ کی اس قول کی روشنی میں کہ یا الزین عام ایمان والو لا تعالیٰ صلاح تم نماز سے قائم نہ ہو جاؤ اور تم سکوار جب تم نشے کی حالت میں ہو اپنے آپ سے بے خبری کی حالت میں ہو ہوش حوض کھو چکا ہو ح تعتال میں یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے ماتون کیا کہہ رہے ہو اس لیے فرماتے ہیں کوئی لگوں پر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے ذکر میں اور وہ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں اپنے آپ کا اس کا ہوش نہیں ہے اس نور کو جیسے کوئی طور میں آتے موسا کی قوم پر جب اللہ نے تجلی چھوڑا تو کوئی نور جو ہے وہ اس روشنی کی وجہ سے نور کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے رائے راک بن گیا وہ ستر نفر وہیں پر مر گیا موسا بے ہوش ہو گیا تو جب تک بے ہوش ہے اس بے ہوشی کے عالم میں وہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد پھر کرتے ہیں ہاں یہی سلبھ ہم بتا رہے ہیں اور متن کی وجہ سے اس نوری ترجلی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتی ہے تو شاذ فرماتی اس وجہ سے لائے بغیر سزا ہیں ہے لہذا ان کسی بھی شاخ کو یش یشتریہ کی زیادہ جرات کا مظاہرہ کر امن و المعرو نئے منکر کرنے میں امر لوگوں کو امرو نمنکر کرنے میں چونکہ مثلا جیسے ایک ولی اللہ ہیں وہ اس جذبے کی حالت میں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ایک آدمی عام حالت میں نماز نہیں پڑ ان دونوں میں تمیز ہونی چاہیے ہاں جی علا س سوائے واقع امام ہے حقیقی و فاہو ان کی جانشین اللہ زینہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں یوں ہی تو علم ان کا علم شائع ہوا ہے شریعت نہیں شریعت پر بھی آج طریقات پر بھی اور حقیقت پر بھی ان تمام چیزوں کے علم محیط ہے ہاں جی اور یہ لوگ جانتے ہیں لان ہم یہ معیوج نہ یہ اللہ کے جو ہے ولی اللہ یہ مرشدہ نحکت یہ امام جو ہے یہ جانتے ہیں تمیز کرتے ہیں بالکش و شہود اپنے کش و شہود کی اس عظیم منزل پر فائز ہونے کی وجہ سے یعنی ان کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے لوگوں کے باطن کو دیکھ سکتے ہیں اور حقائق کو دیکھ سکتے ہیں تو اس مقام پر ہونے کی وجہ سے تمیز کرتے ہیں بے نمن طرح کا صلاح ان لوگوں میں جو نماز کو طرح کرتے ہیں وہ آسن اور وہ گناہ گار ہے ہاں جی صبح یہ آدمی ٹھاک کیا ہے ہاں جی اور حقیقت میں کچھ نہیں اندر جو ہے ویسے دکھاوا کر رہے ہیں خود کو بہت بڑا جو ہے اللہ کے شرق ہے فانی ہے ماشق الدر حقیقت میں کچھ بھی نہیں دکھاوا ہے جیسا آدمی ہے تو یقیناً یہ آدمی نماز نہیں پڑیں گے تو یہ آدمی تو گمراہ ہے ہاں جی گناہ ہے ومن طرح کا اور وہ شخص جو سچ مجھ جو اس پر جذبۂ تاری ہو گیا اور وہ مذہب بن گیا اور اس کو اپنے ہوش حوث کھو گیا اور وہ, وہ متعین لیکن چونکہ اس کے اختیار سے نہیں ہوا تجل الہی کے اس کے اس کے عقل و شعور پر طلوع ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر طلوع ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو گیا اور اب اس پر مضحوب شکل اختیار کیا اب وہ اپنی حوش حوث سے نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو یہ آدمی جو ہے نماز نہ پڑنے کی وجہ باوجود بھی یہ اللہ کا مدعی اور ممبردار ہی یہ گناہ کارنی چونکہ اس پر یہ حالت اس جذب الہی کی وجہ سے ہو گیا اسی ذکر الہی کے اللہ کی بے نہاد ایک رحمت یاد آگیا گیا یا قہر الہی یاد آگیا گیا اس وجہ سے وہ بے قابو ہو گیا یا ایک نور جمال الہی کی تجلیات کے نور دیکھا اس وجہ سے وہ اب بے قابو ہو گیا تو جب تک بے قابو ہے اس وقت اس پر نماز فرائض مکلّہ کا وہ مقلف نہیں ہے لیکن جب ہوش سنبھالیں گے نارمل حالت میں آ جائیں گے پھر مغلف ہے تو یہ ایک بندہ جو اپنی بے اختیاری میں نماز ادھر نہیں پڑ رہے ہیں خواب پاگل ہو گیا دماغی شدت کی وجہ سے یا عیست تجلی کی وجہ سے یہ دونوں مغلف نہیں ہیں لیکن عام لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے لیے گناہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑی گناہ ان کے لیے شاستر نے فرمایا پانچ وقت مسلسل نماز نہ پڑھیں بجو کسی عذر شریر کے بہانے کے تو اس کو قتل کریں جب تک مگر توبہ کرے تو نہیں کریں اور توبے کے بعد پھر توڑیں تو اس کے لیے سزا ہے تو آزان کے الحمدللہ نماز کے یہ احکامات آپ لوگوں تک پہنچا امید ہے کہ آپ لوگ ان کو بار بار سنیں ہاں جی اور ان کو پکا کریں اپنے دل جمے میں بٹھائیں اور جو ہے دین کا ایک اچھا بہترین عالمہ بن جائیں اپنے اپنے جگہوں پر اور ایک بہترین راہبر رہنما بن جائیں دین کو سمجھیں سمجھ کر عمل کریں رضین میں دین پر عمل کرنے بھی نجات کے لیے ضروری ہیں اور عمل سمجھ کر جان کر کرنا بھی ضروری ہے ہاں جی عمل جانے بغیر غلط عمل کرے تو بھی سوائے زحمت کے کوئی فائدہ نہیں ہے علم جاننے کے بعد عمل نہ کرے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے علم اور عمل لازم ملزم ہے میں دعا کرتا ہوں علام سب کو دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی سب کو تمام عسمانوں کو عطا توفیع آمین یا رب بلانے